آج کی نشریات دو حصوں پر مشتمل ہے پہلے حصے میں ہم شامل کریں گے بلوچستان سمیت عالمی و علاقائی خبریں جبکہ دوسرے حصے میں ہم پیش کریں گے ریڈیو زرمبش کی خصوصی نشریہ دوربین جس میں ہم گفتگو کریں گے بی ایس آزاد کے سابقہ وائس چیئرمین کمال بلوچ سے خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی دوستین مراد بلوچ بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے ترجمان گہرام بلوچ نے پاکستانی فوج پر ایک حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ گیارہ ستمبر بروز منگل کو ضلع پنجگور کے علاقے کیلکور میں لشکران کور کے مقام پر سرماچاروں نے پاکستانی فوج کی چیک پوسٹ پر راکٹ اور خودکار بھاری ہتھیاروں سے حملہ کیا حملے میں پاکستانی فوج کے دو اہلکار ہلاک اور تین زخمی ہو گئے ہیں یہ چیک پوسٹ پاک پاکستان چین اکنامک کوریڈور سی پیک منصوبے کی روٹ کی حفاظت کے لیے قائم کی گئی ہے ہم واضح کرتے ہیں کہ بلوچستان میں کوئی بھی منصوبہ بلوچ قوم کی مرضی اور منشا کے بغیر قبول نہیں بلوچ ریپبلکن آرمی کے ترجمان سرباز بلوچ نے میڈیا میں جاری کردہ اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ بلوچ ریپبلکن آرمی کے سرماچاروں نے کیچ کے علاقے مند میں چوکاپ چوکی پر ڈیوٹی پر معمور آلکر کو سنائپر رائفل سے نشانہ بنا کر ہلاک کیا جس کی ذمہ داری انہوں نے اپنی تنظیم کی طرف سے قبول کی وائس فار بلوچ مسنگ پرسنس کے وائس چیئرمین ماما قدیر بلوچ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے سیشن میں شرکت کرنے کے لیے جنیوا پہنچ گئے ہیں جہاں وہ اقوام متحدہ کے سیشن برائے انسانی حقوق میں شرکت کرنے کے ساتھ ساتھ مختلف انسانی حقوق کے تنظیموں سے بھی ملیں گے اور بیس ستمبر کو پاکستان میں جبری گمشدگیوں کے خلاف جنیوا میں اہم پریس کانفرنس ہوگی جس میں ماما قدیر بلوچ نائلا قادری ناصر بلیدی اور فضل الرحمان آفریدی بھی شامل ہوں گے بلوچستان میں جبری گمشدگیوں کا سلسلہ جاری ہے اطلاعات کے مطابق بلوچستان کے علاقے مشق جیبری سے فورسز نے چھاپہ مار کر شادی کی پہلی رات دلہا ولد حمزہ سمیت ایک اور نوجوان اکیل ولد رحمت اللہ بلوچ کو اہل خانہ کے سامنے گرفتار کر کے لاپتہ کر دیا ہے دوسری طرف فورسز نے کیچ کے علاقے ہوشاب سے ایک شخص کو گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے جس کی شناخت الہی بخش ولد اللہ بخش کے نام سے ہوئی ہے جو ایک دکاندار بتایا جاتا ہے پنجبور سے مختلف اوقات میں فورسز اور خفیہ اداروں کے ہاتھوں لاپتہ ہونے والے سات افراد کو گزشتہ روز پولیس کے حوالے کیا گیا ہے بازیاب ہونے والے افراد کی شناخت عبدالحمید ولد محمد حسین حسن ولد امید علی عبدالرشید ولد گل محمد محمد سعید ولد محمد کریم نوید ولد حاجی اقبال سراج ولد امام الدین عبدالقدس ولد نور بخش کے ناموں سے ہوئی ہے تاہم ان کا جرم بتایا نہیں گیا ہے کہ وہ کس لیے لاپتہ کیے گئے تھے دوسری طرف پنجگور کے علاقے پروم سے سرنڈر شدہ سرمچار عالم ولد رسول بخش جو کئی ماہ پہلے لاپتا ہوا تھا بازیاب ہو کر اپنے گھر پہنچ گیا ہے بلوچستان کے شمال مشرقی ضلع موسا خیل کے تحصیل درگ کے علاقے تنگئی سر میں ٹریکٹر ٹرالی کھائی میں گر جانے سے تین خواتین سمیت چار افراد جان بحق اور پانچ زخمی ہو گئے ہیں سوراب کے علاقے ماراپ میں پرانی دشمنی کی بنا پر گھر میں گھس کر مسلح افراد نے غلام رسول محمد حسنی نامی شخص کو قتل جبکہ اس کے بیٹے ذاکر حسین کو زخمی کر دیا ہے اور فرار ہو گئے ہیں پاکستان کے سابق وزیراعظم نواز شریف ان کی بیٹی مریم نواز اور داماد کیپٹن صفدر کو مرحوم بیگم کلسوم نواز کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے ابتدائی طور پر بارہ گھنٹوں کی پیرول پر رہا کر دیا ہے تاہم تازہ ترین اطلاعات کے مطابق پنجاب حکومت نے پیرول کا دورانیہ بڑھا کر تین دن کر دیا ہے بیگم کلسوم نواز کی نماز جنازہ جمعرات کو سوا بارہ بجے لندن کی ریجنٹ پارک اسلامک سینٹر میں ادا کی جائے گی اور اس کے بعد ان کا جس دکھا جمع کی جمعہ کی صبح چھ بجے لاہور ایئرپورٹ پر لایا جائے گا واضح رہے سابق خاتون اول بیگم کلسوم نواز کا طویل علالت کے بعد کل لندن کے ایک نجی اسپتال میں انتقال ہوا تھا پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے علاقے در آدم خیل اخوروال میں کوئلے کی کان میں گیس بھر جانے سے ایک دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں گیارہ کان کن ملبے تلے دب گئے ہیں جبکہ چار زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا گیا ہے امریکی سینئر سفارتی اہلکار ایلس ویلز نے کہا ہے کہ امریکہ پاک بھارت تعلقات کی بہتری کے لیے نتیجہ خیز مذاکرات کی حمایت کرے گا امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں جنوبی اور وسطی ایشیا بیورو کے سربراہ کا کہنا تھا کہ امریکہ نے پاکستان کو دو واضح پیغام بھیجے ہیں جن میں سے ایک مذاکرات میں تعمیر شرکت اور دوسرا پاکستان پر دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کا وعدہ پورا کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے افغانستان کے صوبے ننگر ہار میں ایک خود حملے میں چالیس سے زائد افراد جان بحق جبکہ ایک سو تیس سے زیاد زخمی ہو گئے ہیں افغان میڈیا کے مطابق خودکوش بمبار نے ننگرہار کے ایک ہائی وے پر کیے جانے والی ایک احتجاج کے دوران خود کو دھماکے سے اڑایا ہے افغان طالبان نے امریکہ کے ساتھ دوسرے مرحلے کے لیے مذاکرات پر رضامندی کا عندیہ دے دیا ہے میڈیا رپورٹ کے مطابق افغان طالبان کے ایک سرکردہ رہنما نے عالمی نیوز ایجنسی اے پی کو بتایا ہے کہ مرکزی سطح پر امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے دوسرے مرحلے کو جاری رکھنے کا فیصلہ ہو گیا ہے مذاکرات کے شرط کے حوالے سے طالبان رہنما نے کہا ہے کہ امکان ہے کہ دوسرے مرحلے میں قیدیوں کے تبادلے یا رہائی کے ساتھ ساتھ باضابطہ مذاکرات کا دور بھی شروع ہو جائے گا واضح رہے اس سے قبل اسی سال جولائی میں افغان طالبان اور امریکہ کے اعلی سطحی وفد کے درمیان مذاکرات کا پہلا دور قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ہوا تھا جنوب ایشیائی ملک نیپال نے بھارت میں سات ایشیائی ملکوں کی پہلی چھ روزہ مشترکہ جنگی مشکوب میں حصہ لینے سے انکار کر دیا ہے دوسری طرف اس نے چین کے ساتھ اسی ماہ کے اواخر میں ہونے والے مشترکہ فوجی مشکوب میں حصہ لینے کا اعلان کیا ہے واضح ہے بمسٹیک بی آئی ایم ایس ٹی ای سی ایک علاقائی تعاون تنظیم ہے ابتداء میں یہ گروپ بنگلہ دیش بھارت سری لنکا اور تھائی لینڈ پر مشتمل تھا پھر میانمار بھی اس میں شامل ہو گیا جس کے بعد اس کا بیم سٹیک رکھا گیا نیپال اور بھوٹان 2004 چار میں اس کے رکن بنے تھے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بھارت سار کی جگہ بیم سٹیک کو زیادہ مؤثر بنانے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ خطے میں پاکستان کو الگ تھلگ کر سکے اقوام متحدہ نے انسانی حقوق کے دفتر کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں میانمار کی فوج اور حکومت پر صحافتی حقوق اور آزادی صحافت کو دبانے کا الزام عائد کیا ہے اقوام متحدہ کے مرکز برائے انسانی حقوق کی طرف سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ میانمار کی فوج اور حکومت پر اسرار اور نام نہاد قوانین کی آڑ میں آزادی صحافت کو کچلنے صحافیوں کو ہراساں اور خوف زدہ کرنے انہیں گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمہ چلانے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے یو این ہیومن رائٹس سینٹر کی طرف سے جاری کردہ ایک رپورٹ میں خبر رسان ایجنسی رائٹرز کے دو نام نگاروں والون کیاو سووی پر ریاستی راز چوری کرنے اور انہیں سات سال قید کی سزا سنانے کی مذمت کی گئی ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں صحافیوں کو برما کی فوج کے ہاتھوں دس مسلمانوں کے قتل کی تحقیقات کے الزام میں انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے لیبیا کے دارالحکومت ترابلس کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر راکٹ حملوں کے بعد فضائی آپریشن معطل کر دیا گیا ہے دوسری جانب دار کے مشرق میں ہوائی اڈے کے اطراف میں شدید جھڑپوں کی اطلاعات بھی ہیں میڈیا رپورٹ کے مطابق میتیکا ہوائی اڈے پر نامعلوم اطراف سے داغے گئے راکٹوں اور گولہ باری کے بعد ہوائی اڈے سے دھوئیں کے بادل اٹھتے دکھائی دے رہے ہیں ہوائی اڈے کی انتظامیہ نے فیس بک پر پوسٹ کردہ ایک بیان میں کہا ہے کہ راکٹ حملوں کے بعد فضائی سرگرمیاں معطل کر دی گئی ہیں اور آنے والے فلائٹس کا رخ ملک کے مختلف علاقوں کی طرف موڑ دیا گیا ہے یاد رہے ترابلس کے میتقیہ ہوائی اڈے کو اکتیس اگست سے سات ستمبر تک شہر میں جاری لڑائی کے بعد بند کر دیا گیا تھا جس میں کم از کم تریسٹھ افراد ہلاک ہو گئے تھے داعش کے زیر اثر شام کے آخری صحرائی علاقے میں ایک حملے کے دوران داعش نے شامی فوج کے اکیس اہلکاروں کو ہلاک کر دیا ہے اور داعش کے آٹھ جنگجو بھی ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ داعش نے تیس کے قریب عام لوگوں کو یرغمال بنایا ہے یہ حملہ اس وقت سامنے آیا ہے جب شام کے جنوبی صوبے سویدہ میں امریک... امریکی اتحادی افواج نے شدت پسندوں کے خلاف آپریشن کو مزید آگے بڑھانے کا آغاز کیا ہے یمن کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی مارٹن گریوت نے سلامتی کونسل کے ایک اجلاس سے خطاب میں کہا ہے کہ یمن کی آئینی حکومت اور اس کے عرب اتحادی یمن میں مستقل امن اور سیاسی عمل کو آگے بڑھانے میں تعاون کر رہے ہیں مگر حوثی باغیوں کی طرف سے امن عمل میں تعاون نہیں کیا جا رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ حوثیوں کے عدم دلچسپی اور غیر حاضری کے باوجود یمن میں امن مشن جاری رکھا جائے گا اقوام متحدہ کے ایلچی کا کہنا تھا کہ امید ہے کہ امن کی میں کھڑی کی جانے والی رکاوٹیں ناکام ہوں گی ان کا کہنا تھا کہ کوشش کے باوجود ہم ایرانی حمایت یافتہ ہوسی باغی کو جینیوا میں امن عمل میں شریک نہیں کر سکے ہیں مگر ہوسیوں کے ساتھ سنا اور مسکت میں امن بات چیت کی کوشش کی جا رہی ہے انگلینڈ نے اوبل ٹیسٹ میں بھارت کو ایک سو اٹھارہ رن سے شکست دے کر پانچ میچوں کی سیریز چار ایک سے جیت کر سیریز جیت لی ہے پانچویں ٹیسٹ کے آخری روز جب بھارت نے اٹھاون رن تین کھلاڑیوں پر نامکمل انگس شروع کی تو اسے جیت کے لیے مزید چار سو چھ رن درکار تھے لیکن باقی سات وکٹیں اسکور میں دو سو ستاسی رنز کا اضافہ کر سکی اور پوری ٹیم تین سو پینتالیس اسکور ہی بنا سکی یہ سابق انگلش کپتان الیسٹر کوک کا آخری میچ تھا جس میں انہوں نے سینچری اسکور کر کے اسے یادگار بنا دیا آج کی نشریات میں اتنا ہی کچھ آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش اردو کی آزمائشی نشریات